آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر كبير لو گو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس کا اس نے تمہیں وارث بنایا ہے پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے اس آیت کریمہ میں بندوں کو اللہ اور اس کے رسول پر ایسا یقینی ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے جس کا اثر ان کے عمل میں ظاہر ہو اور اللہ کے عطا کیے گئے مال و دولت سے اس کی راہ میں خرچ کرنا نفس پر گران نہ گزرے ابن آدم کے پاس جو مال ہوتا ہے اس میں جائز طور پر تصرف کرنے کے لیے وہ اللہ کی جانب سے خلیفہ اور نائب ہوتا ہے بعی معنی کہ مال کا حقیقی مالک اللہ ہے اور انسان کو اس میں تصرف کرنے کے لیے خلیفہ بنایا گیا ہے یا یہ کہ مال کسی اور کا ہوتا ہے اور اس کے دنیا سے گزر جانے کے بعد اس مال کا مالک اس کے ورثہ بن جاتے ہیں دونوں ہی صورتوں میں مقصود انسان کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر ابھارنا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا ہی دیا ہوا مال ہے اس لیے اس کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے آیت کے آخر میں ایسے اہل ایمان اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو اجر کبیر یعنی جنت کی خوشخبری دی گئی ہے